کے سامنے پیش کریں گے یاد رکھیے مؤثر کرام نے بہت خطرے ہیں لیکن ہم ان کی ایک ایک مشہور کتاب ہی کا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا کریں گے مثال کے طور پر جب ہم حضرت امام محمد بخاری رحمت اللہ علیہ کا ذکر کرنے کے کاغذ سن کریں گے تو ان کی صرف بخاری شریف کا ہی ذکر آپ کے سامنے کریں گے اس طرح سے ذہن بنا ہے کہ ترکیب بنائی جائے تو اس میں انشاءاللہ شاء اللہ آپ میرے سے جو بھی بائک ترقی دیں گے تو امید ہے کہ علم کا خزانہ اور بہت معلومات انشاءاللہ تعالیٰ ہو سکے گی جو کہ عام طور پر عام مسلمان کو نہیں ہوتی علم حضرات کی صحبت میں رہنے والے لوگ علما کی صحبت میں رہنے والے لوگ ہیں وہ اس طرح کی معلومات رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ شرم فرمائے آمین ہی تو آئیے سے آج سے ہم ان شاء اللہ تعالیٰ جہاں سے ہم نے سلسلہ تفصیل چھوڑا تھا ان اللہ اس کا آغاز کرتے ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم نویں خطابے سورہ آراز شریف میں آیت نمبر دو سو تین بیان کر چکے تھے تو آیت نمبر دو سو دو سے ان اللہ تعالیٰ ابھی ہم تفسیر قرآن کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جو کہ تقریباً پاکستان کے وقت کے مطابق جو ہے وہ ساڑھے دس بجے تک ان یہ رہے گا تقریباً یہ پون گھنٹے پر مشتمل تفصیل کا سلسلہ راج رہے گا اور پھر ان اس کے بعد ہم اپنے معاملات کو چلائیں گے تو توجہ سے دس سماعت اما بعد فأرود لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الكذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مقصرون وإخوانهم يمجونهم في الغيج ثم لا يقصرون صدق الله العظيم لونا سلو لسلی مولیم اخر دوسل مو یا رسول وسکیا ہی بندا اصلا دو وسلام مل یا نبی اللہ وعلى آلك وعلى اصحابك يا نور الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن عبد المطلب والكان وعلي ببرك واصلي صلاة وسلاما عليه يا سيدي يا سيدي الغرامك يا مدني يا عربي يا حبيبي يا طبيبي يا رسول الله اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت میں ارشاد فرما رہا ہے بے شک وہ جو ڈر والے ہیں جب انہیں کسی شیطانی خیال کی حیث لگتی ہے، وہ شیار ہو جاتے ہیں اس وقت ان کی آنکھ کھل جاتی ہے وہ اخبار یا مدو نا منفردی تم اور وہ جو شیطانوں کے بھائی ہیں شیطان انہیں گمراہی میں کھینچتے ہیں پھر کمی نہیں کرتے سجمہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما بے شک وہ جو ڈر والے ہیں جب انہیں کسی شیطوانی خیال کی فیش لگتی ہے ہوشیار ہو جاتے ہیں اس وقت ان کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ جو شیطانوں کے بائی ہیں شیطان انہیں گمراہی میں کھینچتے ہیں پھر کمی نہیں ہی کرتے دنیا میں لوگ دو قسم کے ہیں پرہیزگار اور بدکار پرہیزگاروں کا حال یہ ہے کہ جب ان کے دلوں میں شیطانی خیال بھی پیدا ہو جائے انہیں شیطانی وسوسا چھو دی جائے تو ان کے دل فور بیدار ہو جاتے ہیں ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں وہ گناہ اور سگنے گناہ میں غور کر کے اس کے کنارہ کش ہو جاتے ہیں بلکہ گناہ کا کفارا ادا کر دیتے ہیں وہ گناہ ان کے لیے رحمت کا سبب بن جاتا ہے پھر اس کے بعد توبہ کپارا ندامت آنکھوں سب نعمتیں میسر ہو جاتی ہیں رہے لاپرواہ بدکار لوگ وہ تو شیاتین کے بھائی برادر ہیں شیطان انہیں ہر طرف گناہوں میں کھینچے گتی سے ہیں پھر وہ گمراہ کرنے بھکانے میں کمی نہیں کرتے اپنے سے بدتر بنا دیتے ہیں تو یہاں تصویریں کبیر نے مثالی ہدایت کے اگر کوئی شخص تیرے ساتھ بد شلوکی کرے تو شیطان تیرے دل میں تین خیال پیدا کر کے تجھے غصہ دلاتا ہے اور اس سے لڑنے لڑنے پر آمادہ کرتا ہے ایک یہ کہ اس نے یہ کام بہت ہی برا کیا میں اس سے کبھی کر ہوں اسے سزا دے سکتا ہوں وہ مجھ سے کمزور ہے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تو یہ خیال آپ طائفہ شیطانی اور قطر و قون ریزی کا پیش خیمہ ان کا علاج جو ہے وہ اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ وہ سوچے کہ اس نے جو کچھ برائی کی وہ مقدرات علا ہلا سے ہے میرے مقدر میں آج یہ تکلیف بکھی ہوئی تھی اگر میں اس سے زیادہ قوت والا ہوں تو میرا رب مجھ سے زیادہ قدرت والا ہے وہ مجھے سزا دے سکتا ہے اگر وہ شخص میرے آگے مجبور ہے میرا کچھ نہیں کر سکتا تو میں رب کے حضور مجبور ہوں ہو سکتا ہے کہ آج میں قادر ہوں وہ مجبور کل وہ قادر ہو جائے میں مجبور پھر وہ مجھ سے بدلا لے تو میں کیا کروں گا اگر میں نے اس سے بدلہ لیا تو وہ کام کیا جو خونخوا زمینے بھی کرتے ہیں اگر میں نے اسے معاف کر دیا تو وہ کام کیا جو اللہ کے نبی اور ولی کرتے ہیں دیکھیے حضرت سیدنا یوسف علیہ بی صلاح اور مصطفیٰ کریم جان رحمت صد اللہ علیہ وسلم نے جو معافیہ دی ہیں تو انشاءاللہ ان خیالات کے آتے ہی تمام جوش ختم ہو جائے گا اور وہ شخص غلام بن جائے گا یہ محبت کرنے لگ جائے گا یہ ہے بصیرت اللہ ایسی بصیرت نصیب فرمائے آمین برے خیالات اور وصفوں سے کوئی محقود نہیں یہ تو آتے ہی نہیں رہیں گے متقی لوگوں کو بیطانی وصفتیں پہنچتے ہیں بزرگ دین فرماتے ہیں کہ کمال ایمان چور بھرے گھر میں جاتے شیطان بھرے دل میں جاتا ہے جو ایمان و عرفان سے بھرا ہو جیسے ہر جسمانی بیماری کی دوا اللہ نے پیدا فرمائی ہے ایسے ہی ہر روحانی بیماری کا علاج اللہ آلہ پیدا فرماتا ہے گناہ کا علاج توبہ حقوق کا علاج کفارہ کا ہے انسان کو چاہیے کہ گناہ سے توبہ بہت جلد کرے کا جلد دے. وسوسے کا بدلہ جڑ معمولی وسوسے کا علاج حول شریف ہے بڑے وسوسے کا علاج صرف لا حول نہیں بلکہ اس کے ساتھ ندامت کفارہ نفس کی وخالفت کی چاہیے وسفے کو قرار نہیں ہوتا یہ دل پر بجلی کی طرح آتے جاتے ہیں جیسا کہ تجربہ ہے کہ ہر ساعت نیا وسوسہ آتا ہے کیونکہ نہ شیطان کو قرار ہے نہ اس کے وسوسوں کو ربانی الہام کے لیے قرار ہے گمراہ انسان شیطان کے بھائی ہیں وہ سورتن انسان ہیں سیرت میں شیطان ہیں پبلیس اور اس کی ضرورت شیطانی لوگوں کی گناہوں میں ہر طرح مدد کرتے ہیں اور جس گناہ سے توبہ نصیحت گریا ازاری نظامت نصیب ہو جائے وہ اس عبادت سے افضل ہے جس سے غرور اور تکبر پیدا ہو جائے اللہ اکبر طبیرہ اس کو یوں سمجھ لیجیے کہ ایک گہری بات کہتا کروں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا گندم کھانا ابلیس کی عبادت سے افضل ہے یاد رکھیے جیسے انسان کی فطرت بعض غذائی قبول نہیں کرتی اگر وہ پیٹ میں پہنچ جائیں تو فوراً دست و یا پیر کے ذریعے نکل جاتی ہیں ایسے ہی مومن مستقی کی فطرت شیطانی بصفتوں ابلیسی خیالات کو قبول نہیں کرتی اگر یہ چیزیں کبھی مومن کو بے آ جائیں تو رب کی طرف سے تصفر اور بصیرت کے ذریعے ان کو نکال دیا جاتا ہے پہلی آیت میں اسی کا تذکرہ ہے لیکن جو ایمان قطبے سے خالی ہے وہ شیطان کا ہم نوا ہے اس کا بھائی اس کی اور شیطان کی فطرت ایک ہی ہے یعنی سرکشی اس لیے وہ دونوں ایک دوسرے کے مددگار ہیں جیسے یہ سرکشی انسان شیطان کا ہم جنس ہے ایسے ہی مومن مدقی فرشتوں کے گروہ سے ہے کہ اس اور فرشتوں کی فطرت یقین ہے یہ حضرات بشر صورت مدد سیرت ہوتے ہیں جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجر کے متعلق فرمایا کہ شیطان کا سینگ نکلے گا ان انسانوں کو شیطان کا سینگ فرمایا کیوں کے چند وجہ سے جانور کے تمام اعداد میں سینگ بہت سخت ہوتا ہے نجدی بھی شیطان سے سخت کر ہیں شیطان کو اللہ والوں کے متعلق کہہ چکا کہ میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے خالص بندوں کے اللہ والوں سے شیطان مایوس ہو چکا مگر یہ ہمیشہ اللہ والوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں معلوم ہوا کہ شیطان سے سخت ہیں اور سینگ والا جانور جب کسی سے لڑتا ہے تو سینگ ہی آگے کرتا ہے اور پیچھے سے سینگ پر اپنا سارا زور لگاتا ہے شیطان بھی جب کسی سے لڑتا ہے تو اپنے چیلوں کرنوں شیطان کو ہی سامنے کرتا ہے اور پیچھے سے خود زور لگاتا ہے کہتا ہے لڑے جا نام تیرا کام میرا یہ ہے شیطان کی مدد شیطانی لوگوں خصوصاً کرنوں شیطان کے لیے تو جب سیکھ والا جانور کسی جگہ میں داخل ہوتا ہے تو پہلے اپنے سین کو داخل کرتا ہے اور جسم کو جب دوز میں شیطان داخل ہوگا تو پہلے وہ اپنے ان چیلوں کو وہاں داخل کرے گا تو خود جائے گا کیا فرماتے ہیں کہ تقادی کو میرا دنیا والوں کی طرف سے سمجھنا شیطانی ہوتا ہے جس سے پریشانی بڑھ جاتی ہے اور ہر دکھ در تک تلق کو رب کی طرف سے سمجھنا اس کا, کا ذریعہ ہے میرا رب شاخ پر آیت ما رہا ہے اور اے محبوب جب ان کے پاس کوئی آیت نہ لاؤ تو کہتے میں تم نے دل سے کیوں نہ بنا لی تم فرماؤ میں تو اس کی پیدوی کرتا ہوں جو میری طرف میرے رب سے وہی ہوتی ہے یہ تمہارے رب کی طرف سے آنکھیں کھولتا ہے اور ہدایت اور رسمت مسلمان قوم کے لیے دیکھیے پچھلی آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ شیطان اپنے فرما بردار انسانوں کے گمراہ کرنے میں کوتا ہی نہیں کرتے اب اس آیت مبارکہ میں شیطانوں کے گمراہ کرنے کی ایک خاص نوعیت کا ذکر فرمایا جا رہا ہے گویا آئدہ کلیا کے بعد اس کی ایک جزی کا ذکر ہے جو اس کلّی کو ظاہر کرتی ہے جب چند روز کے لیے آیات قرآن کو نزول بند ہو جاتا اور آپ علیہ وسلم لوگوں کو کوئی آیت نہ سناتے تو کفار بطور مذاق کہتے کہ اے محمد جیسے روزانہ آپ آیات گڑ گڑ کر سنایا کرتے ہیں اب کیوں نہیں گڑتے آپ چند روز سے خاموش کیوں ہیں تو آپ سبز اللہ ہو وسلم ان کے جواب میں تفمل فرماتے ہوئے فرما دیتے بلکہ رب فرماتا ہے کہ فرما دو کہ میں وہی اللہی کا مصدر ہوں جس آیت کی وحی ہوتی ہے وہ لوگوں کو سنا دیتا ہوں پہنچا دیتا ہوں سمجھا دیتا ہوں یہ وقوف ہو جتنی آیات میں تم کو سنا چکا بتا چکا جیسا تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے دل کے چڑا دل کی روشنیاں ہیں اور خاص مومنوں کے لیے ہر طرح کی ہدایت بھی ہے اور اللہ کی رحمت بھی جس سے وہ اللہ کے انعام معافی گناہ جنت وغیرہ کے مستحق ہو جاتے ہیں اور یہ بھی تفصیلی نقطہ ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ بطور دل لگی و مذاق آپ سے موجزات مانگتے رہتے ہیں کہ ہمارے مردوں کو زندہ کر کے اپنی نبوت کی گواہ ہی دلوا دو مکے کے پہاڑ سونے کے وغیرہ اور جب آپ ان کے یہ مطالبے پورے نہیں کرتے تو ہنستے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ اپنے رب سے دعا کر کے یہ معجزات لاتے کیوں نہیں آپ تو بقول اپنے مقبول دعا ہو رب آپ کی مانتا ہے اے محبوب فرما دو کہ میں اللہ کی فضل اس کی عطا سے یہ سب کچھ کر سکتا ہوں مگر کرتا وہ ہی ہوں دکھاتا وہ ہی موجودہ ہوں جس کے دکھانے کی مجھے بدریہ وہی وہی جلی یا وہی خفی اجازت مل جائے میرے رب کی طرف سے اے بے وقوف جتنے موجے میں نے تم کو دکھا دیے یہی تمام کو آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں مومنوں کے لیے ہدایت خاصا بھی ہیں اور رب کی رحمت بھی جو ان سے ہدایت نہ لے وہ بڑا ہی بد نصیب ہے منہ مو مانگے موجود دکھانے کے لیے نہیں ہوتی وہ ہدایت کے لیے ہوتی ہے یہ سورہ اعراف کی آیس نمبر دو سو تین ہے جس کے ذمہ میں یہ میں چند تفصیلی نکات پیش کر رہا ہوں تو مسلمان کو چاہیے کہ جاہل کی جہالت کا جواب تحمل اور گردواری سے دے کے یہ دعوت حق کا بہترین طریقہ ہے شہد کا ایک قطرہ بہت سی مکھیوں کو اپنے میں پھانس لیتا ہے اور سرپے کا ایک گڑھا دو مکھیوں کو بھی نہیں پھانس سکتا دیکھو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدتمیز بے عدم گفار کے مذاق سے کا جواب اس پیارے طریقے سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے دلوایا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمالات کا انصاف ان کا مذاق اڑانا طریقہ اخار ہے تو جو چاہے تو ابھی میں میرے دل کے دلیں کے خدا دل نہیں کرتا کبھی میں نہ دیرا اللہ تبارک بتایا کرم فرمائے آمین یاد رکھیے قرآن حدیث اگرچہ سارے عالم کی ہدایت کے لیے آئے مگر اس سے فائدہ صرف مومن اٹھاتے ہیں اور مومن ہی اٹھا سکتے ہیں قرآن مجید حضور علیہ السلام کے لیے ہدایت نہیں حضور تو پہلے ہی سے ہدایت یافتہ تھے اگرچہ قرآن سارے مومنوں کے لیے بصیرت ہدایت رحمت ہے مگر جیسا مومن ویسی خود لیے رحمت اور ہدایت ہے تو اس میں بھی بہار بہت کلام ہے محض عقل کا کام ہے جرا کرتے رہنا اور عشق کا کام ہے اقتدا کرنا عفاعت مبارکہ میں عقل و عشق کا بہترین اجتیما ہے اللہ اکبر طبیلہ اور حضرت عشق کی جلوہ گری پھر عقل کی بھی دو قسمیں ہیں ایک وہ جو قلب کی یار ہو دوسری وہ جو صرف عالد کی مددگار ہو پہلی عقلیں رحمانی ہے دوسری نقصانی قرآن وجید ایسی عقلی ایسے عقل والوں کے لیے وسائر یعنی روشنی بلکہ روشنی ہیں اور علم الیقین والوں کو بصیرت کا کام دیتا ہے اور عین الیقین والوں کے لیے ہدایت کا اور شبک القین والوں کے لیے کا سن کر ماننا علم الیقین ہے دیکھ کر جاننا علم یقین اور اس میں داخل یا فنا ہو کر جاننا ماننا حق الیقین جیسے بارش کا پانی سیخ کو موتی بخشتا ہے باپ کو پھل پھول اور کھیت کو دانے صوفی اکرام رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ قرآن کی رحمت عمار سارے عالم کے لیے ہے کہ اس کے آنے سے دنیا میں عذاب گلابی آنا بند ہو گئے امن و امان کا دور دورہ ہو گیا رحمت خاصہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے کہ انہیں ہدایت مل گئی یہی حال قرآن والے محدود رحمت للعالمین ہی ہیں اور بالمؤمنین بالمن رحیم بھی لہذا آیات میں تعارض نہیں مشہور زمانہ آیت سوراف آیت نمبر دو سو چار نواں ستارہ میرا رب ارشاد فرما رہا ہے وغیزہ پوری القرم ام اللہ قرحم اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو کہ تم پر غرحم ہو ترجمہ دوبارہ سماعت فرمائیں اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو کہ تم پر غرن ہو پچھلی آیت میں کریمہ میں قرآن کے فائد دینے کا ذکر ہوا کہ یہ بصیرت ہدایت رحمت دینے والا ہے اور اس سے یہ فیوز لینے کی شرط بیان ہو رہی ہے کہ اس کو یہ فائد ملے گا جو اس کا ادب و احترام کرے گا اس کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب اس کی تلاوت ہو تو خاموشی سے کام لگا کر سنو پچھلی آیت میں ارشاد ہوا کہ قرآن اس قوم کے لیے رحمت ہے جو ایمان رکھتی ہو اب فرمایا جا رہا ہے کہ ایمان رکھنے کے لیے صرف اسے مان لینا ہی کافی نہیں بلکہ قرآن کا ادب و احترام بھی ضروری ہے ایمان اعتقادی کے بعد ایمان عملی جو ایمان اعتقادی کی دلیل ہے بیان ہو رہا ہے شان نظور کیا ہے ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ کو با جماعت نماز پڑھائی ایک انصاری نے حضور کے پیچھے کچھ قراءت کی تب یہ نازل ہوئی آئے تھے مبارکہ نازلوئی و عیزا اور صحابہ کو حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز میں قراءت میں یک دم منع کر دیا گیا یاد رکھیے شروع اسلام میں نماز میں دنیاوی باتیں بھی کی جاتی تھی اور امام کے پیچھے قراءت بھی اور پھر بخوب و دین یہ زباحت نازر نماز میں کلام بلکہ باتیں کرنا من سے نماز میں ایمان کے پیچھے قراءت منسوخ ہوئی اور ابن ظہیر نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ان کو روایت کی کہ آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی تو بعض لوگوں نے آپ کے پیچھے قراءت قرآن کی آپ نے سلام پھیرنے کے بعد فرمایا کہ اب تک تم لوگوں نے یہ آیت نہیں سمجھی اور یہی آیت فرمائی تو بہرحال اس سے یہ واضح طور پر مسئلہ معلوم ہو گیا کہ امام کی کراحت جو ہے وہ مقتدیوں کی کراحت ہے تو جب امام کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں تو امام جہر سے پڑھے یا سری پڑھے امام کی کراحت مقتدیوں کی کراحت ہے اخناب کے نزدیک امام کے پیچھے سورہ فاتحہ یا کوئی آیت قرآن پڑھنا مکرو ہے تشریمی ہے ہاں نماز جہری ہو جیسے فجر مغربی شا جمعہ عیدین یا سری جیسے ظہر اثر اور دوسرے اماموں کے نزدیک امام غلطین کہہ کر خاموش رہے مختلف اس وقت پڑے غیر مقلدوں کے نزدیک مختلف امام کے ساتھ ہی خورا فاتحہ پڑھیں امام کی کراٹ کی بالکل پرواہ نہ کریں اس بارے میں دیکھیے ہنسی مذہب کتنا مضبوط ہے کتنا مضبوط حنسی مذہب ہے الحمدللہ للہ اس سلسلے میں چونکہ ہم کئی مرتبہ آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش بھی کر چکے ہیں کئی حدیثیں بھی آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں لہذا میں عقلی دلائل کے طور پر چند واقعات کر دیتا ہوں یہاں تفصیل میں ہم نہیں جاتے اکل کا تقاضا ہے کہ امام کے پیچھے تلاوت فرض نہیں ممنوع ہے اب کیسے دیکھیے جو رقوم امام کے ساتھ ملے تو اسے رکعت مل جاتی ہے سب کے نزدیک اور سورہ فاتحہ مقتدی پر اگر فرض ہوتی تو اس فرض کے رہ جانے پر رقو میں اگر امام ہے اور مقتدی اسی وقت جب اگر شامل ہوتا ہے تو پھر اس کو رقط نہیں ملتی کیونکہ اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ فاتحہ پڑھ کے رکو میں جائے اگر فاتحہ پڑھتا ہے تو امام سے رقو سے اٹھ جائے گا مگر شرط یہ ہے کہ یہ شرط تقبیر تحریمہ کرے پھر بقدر ایک تصویر قیام کرے پھر رقو میں جائے تاکہ تکبیر تحریمہ اور قیام دونوں فرض ادا ہو جائیں تو یہاں گراحت نہیں کی جاتی تو جب نہیں کی جاتی اس میں استثناء ہے تو معلوم چلا امام کی گراحت مقتدی کی گراہٹ ہے اب اس کا کیا جواب ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ جی امام کے پیچھے گراف کریں اچھا دوسری دلی دیکھیں اگر سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا فرض ہے تو بتاؤ کہ اگر مقتدی سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے کسی امام نے رکوع کر لیا تو اب کیا ہے کیا مقتدی پوری فاتحہ پڑھے رکوع میں نہ ملے یا فاتحہ چھوڑ کے رکوع میں جائے اگر جواب یہ ہو کہ مفتزی پوری فاتحہ پڑھے اگر امام نے پہلے پڑھ لی ہو اور پھر رکوع میں گیا تو اس پر کوئی حدیث دو اگر آ, یہ کہا جائے کہ بھی امام نے اگر فاتحہ پڑھ لی ہے اور جو ہے وہ رقو میں چلا گیا تو مفتی بھی وہیں پر اپنی راحت کو چھوڑ کر رقو میں چلا جائے تو پھر اس پر کوئی حدیث پیش کرو دونوں حدیثیں نہیں مل سکیں گی اسی طرح تیسری جلیل دیکھیں اگر مختلف صورح خاتحہ پڑھ رہا تھا کہ امام نے ولب کہا تو بتاؤ اب مختی اگر اپنی گرا کر رہا ہے تو آمین کہے یا نہ کہے اگر کہے تو اس پر حدیث دو اگر نہ کہے تو اس پر بھی حدیث دو اور دونوں حدیثیں خان ملیں گی ایسے لوگوں کو اب سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو کتنا واضح مسئلہ ہے یہ دو تین باتیں بتمنے لگتی ہیں دیکھیے اگر کوئی وفق بادشاہ سے ملنے جائے تو سلام آداد سب عرض کرتے ہیں مگر عرض معروض ان سب کی طرف سے ایک شخص ہی کرتا ہے اور یہ طریقہ آج تک قائم ہے چند ٹکے کے کسی کی وزیر سے بھی ملنا ہو اور کسی بھی تحریک یا تنظیم کا کوئی وفد ڈیلیگیشن جائے چار پانچ افراد پر مشتمل تو ان میں جو ان کا امیر ہوتا ہے وہی گفتگو کرتا ہے سارے ہی کی رہے ہوتے ایک آدمی ہی بول رہا ہوتا ہے تو یہی بات ہے کہ نماز با جماعت میں اللہ کے بندے وفد بن کر حاضر بارگاہ گاہیں ہوتے ہیں تو قیام رقو سجدہ لگا کریں مگر ارض معروف میری خلافت صرف امام کرے یہ دلیب حضرت امام ای اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کو پیش کی تھی جو آپ کے اس مسئلے پر مناظرہ کرنے آئے تھے یہ جنگ وقیر تھا اور جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے تھے اور ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ امام کے پیچھے قراءت جائز ہے جبکہ سیدی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فتوا ارشاد فرمایا کہ جب امام ہے تو قرار اس کی نقطیوں کے لیے ہے نقتدی قرار نہیں کریں گے اس پر کافی لوگ جو کہ اس مسئلے کو اس مسئلے کو برعکس سمجھتے تھے کافی تعداد میں لوگ اگر سے امام اعظم کی بارگاہ میں آ کہ آپ کس طرح یہ فتوا دیتے ہیں تو جب سب ملے تو امام اعظم نے سب سے ملاقات فرمائی اور سب سے فرمایا کہ دیکھیں بھائی آپ کی تعداد بہت زیادہ ہے آپ میں سے ایک آدمی اپنی بات مجھے کرے وہ آپ تمام کی طرف سے ہی ہوگی چنان سب لوگ وہاں بیٹھ گئے ان میں سے ایک آدمی سب کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ مسئلہ امام اعظم کی بار گاہ میں پیش کر رہا تھا جیسے ہی اس نے اپنی بات کی تو امام اعظم ابو خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیے آپ کتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے ہیں اور آپ کی طرف سے یہ ایک آدمی بات کر رہا ہے اس کی بات آپ سب کی بات ہے تو یہی تو میرا فتو ہے کہ جب جماعت میں آپ نماز میں جماعت کے ساتھ شامل ہیں تو آپ اللہ سے جو گفتگو کر رہے ہیں تو آپ کا امام بات کر رہا ہے اس کی بات آپ کی بات اس کی کلاک آپ کی کلاک تو اسی پر مناظرہ ختم ہو گیا اسی پر مناظرہ ختم ہو گیا اور وہ کوئی بات کیے بغیر قائل ہو کر وہاں سے چلے گئے یہ شان ہے ہمارے بزرگہ نیل کی الحمدللہ للہ الحمدللہ میرا رنگ ارشاد فرما رہا ہے وقت وقتا کام وفی فاؤ اور اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو ساری اور ڈر سے اور بےآباز نکلے زبان سے صبح اور شام اور واقعوں میں سے نہ ہونا رب یس سک برونا شو نو بو یسون بے شک وہ جو تیرے رب کے پاس ہیں اس کی عبادت سے تقبر نہیں کرتے اور اس کی پاتی ہی بولتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں یہاں پر میں سب سے پہلے اپنے تمام سننے والوں کو جو بھی مجھے سن رہے ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ ابھی جو میں نے پرانے تریر کی سورہ آرا کی دو آیت تلاوٹ کی ہیں دو سو پانچ اور دو سو چھ یہ دو سو چھ نمبر جو آیت تلاوت کی ہے یہاں پر سجدہ ہے یہ غالباً پہلا سجدہ ہے قرآن پاک کا لہٰذا جنہوں نے قرآن کی یہ تلاوت سنی ہے اور ترجمہ بھی سنا ہے ان پر سجدہ تلاوت واجب ہو گیا مجھ پر بھی ہو گیا آپ پر بھی ہوگیا تو جنہوں نے یہ سنا ہے وہ دو سجدہ تلاوت کر لیجئے گا ٹھیک ہے وہ سج تلاوت کر لیں یہ ابھی اگر نا وزو نہیں ہے تو آپ کچھ دیر کے بعد کر لیں لیکن کر لیجئے گا اور جب میں ماہ رمضان میں آپ کے سامنے تفسیر بیان کر رہا تھا اس موقع پر بھی متعدد مرتبہ آیا سجدہ عرم اور میں آپ سے عرض کرتا رہا تھا لیکن ایک مرتبہ عرض کرنا میں بھول گیا کیونکہ آج کے دوران میں نے ذہن میں آیا تھا میں نے سوچا بھی بیان کرتا ہوں کہ خطرہ مجھے وہ یاد نہیں رہا کہ وہ کون سے اس میں تھا آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ میں سے اب مجھے کوئی یہ یاد نہیں ہے رمضان میں جن چونکہ قرآن کا تھوڑا سا تفصیل بیان ہوئی ہے تو ایک سجدہ تلاوت اس کو بھی اپنے ذہن میں لے لیں پتہ نہیں آپ کہ کون اس وقت تھا یا کون نہیں تھا میرے پاس تو ظاہر ہے کسی کی عدائت نہیں ہے لہٰذا ایک سجدہ تلاوت وہ بھی اپنے ذہن میں رکھے اور یہ بھی سجائے تلاوت ابھی جو ہے آپ نے جو قرآن جس نے سنی ہے جو ادھر ادھر ہے ظاہر ہے وہ تو ابھی بھی نہیں سن رہا ہوگا مجھے لیکن جس نے ابھی سنا ہے وہ آئے تھے سجدہ یعنی تلاوت لازمی طور پہ یاد رکھنے کر لیجیے گا اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور ہم نے اللہ رسول کے احکامات کو جو ہے وہ اس پر عمل کرنے کی توفیق توقع عطا فرمائے آمین تو طریقہ جی سجدہ تلاوت کا یہ ہے آپ با ہوں نیت کریں میں سجدہ تلاوت کرتا ہوں کھڑے ہو جائیں ٹبلا اللہ اکبر کہیں لیکن ہاتھوں کو کانوں کی لو تک نہ اٹھائیں صرف اللہ اکبر کہہ کر آپ سجدے میں چلے جائیں تین دفعہ تصدیحیں اور بس ختم ٹوٹ لیں اس میں سلام پھیرنا بھی نہیں ہے یہ سجدہ تلاوت ہے ٹھیک ہے یہ آسان طریقہ ہے اور اگر آپ نے جیسا کہ دو مہا ہے تو آپ جیسے ہی سجدے سے اٹھیں گے تو ایسے بیٹھ جائیں جیسے اطاعیات میں بیٹھتے ہیں تو اس کی وقت اطایات के بیٹھ کے پھر دوسرے سجدے کی آپ نیت کر لیں کہ میں سبھی سہدا تلاوت کرنے لگا ہوں پھر اللہ بر کہہ کر سجدے میں چلے جائیں کم سے کم امید ہے ان شاء اللہ آپ سمجھ یہ تلاوت والی جو ہے وہ جو ہے وہ مطلب مسئلہ تھا نماز کا وہ میں نے اج کر دیا ایک منٹ لڑانا یہ سو کر کے میسج کر لوں اور جی میں ابھی سوالات کا سلسلہ نہیں ہے کافی مدینہ بھائی ابھی ذرا اگست کو مکمل کر لوں اس کے بعد انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ دیکھنے کیا کرنا ہے اچھا جی تو یہ دو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں شامل نزول یہ ہے کہ کفار مکہ اس لیے بھی اسلام قبول نہیں کرتے تھے کہ اسلام میں اللہ تعالی کو سجدہ کرنا پڑتا ہے اس میں ہماری وہ سمجھتے رہے توہین ہیں تو ظاہر ہے کہ کفار کی نفرت ان کے رقص سے دور ہونے کی وجہ سے ہے جنہیں قرب الہجی میسر ہے وہ اس سے نفرت نہیں کرتے وہ تو اس پر ففر کرتے ہیں کہ ہم اپنے پاک پروردگار کو سجدہ کر رہے ہیں اللہ اکبر الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ ہمارا پاک خدا ہمارا پیارا پیارا ذبح ہم گناہ گاروں کے اہماروں بدکاروں کو یہ تویق دیتا ہے کہ ہم اپنے دندے وجود سے اس سے یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کی صفت و یو ذکی ہل کے ہمیں پاک فرما دے ہمارا ظاہر باتیں پاک کر دے آمین آمین آمین تو اس آئندے مبارکہ میں اللہ تعالی نے مومنوں کو اپنے ذکر کا حکم دیا پانچ سے سات کے ساتھ ذکر دل میں ہو آزی سے ہو ڈر اور خوف سے ساتھ ہو زیادہ چیخ نہ ہو درمیانی آواز سے ہو صبح و شام ہوا کرے جو نا ارشاد ہوا اسے مومن اپنے رب کو جس نے تجھ کو قسم قسم کی نعمتوں سے پالا اور پال رہا ہے اور پالے گا اپنے دل میں یاد کیا کر مگر آج بھی زاری کے ساتھ یہ سمجھتے ہوئے کہ میں اپنے رب کو کما حق ہوں نہ تو یاد کر سکتا ہوں نہ اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکتا ہوں میرا ذکر محدود ہے اس کی نعمتیں غیر محدود ہے وہ رب جلیل ہے میں بندہ ضلیل ہوں وہ قریب ہے میں قریب ہوں اللہ صاحب وہ قریب ہے میں کمی ہوں خوف اور ڈر کے ساتھ گزشتہ کا خوف کے نامعلوم میں دو کے گمرے میں لکھا جا چکا ہوں یا جنتیوں کے گھروں میں موجودہ کا خوف کے نامعلوم میری عبادات اور ذکر قبول ہے یا نہیں آئندہ کا خوف کے نامعلوم میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا افر پر قبر میں کامیاب ہوں گا یا نہیں حشر میں نجات پاؤں گا یا پکڑا جاؤں گا بہت بلند آواز سے ذکر نہ کر جسے تجھے چیخنے کی تکلیف ہو دوسروں کو تیری چیخ سننے کی شام سویرے میرا ذکر کر کے انکات کا ذکر قبول ہے کیونکہ ان دونوں وقتوں میں سوگا اجتماع ہوتا ہے دل کو قدر فراغت ہوتی ہے دنیا میں انقلاب ہوتا ہے رات جا رہی ہے دن آ رہا ہے اپنی زندگی غفلت میں نہ گزار بیدار ہو اور ہوش کر پھر یہ وقت نہ ملے گا غور کر کے مقرر فرشتے جو کبھی گناہ نہیں کرتے جن کو عبادات کا جواب نہیں ملتا ان کا یہ حال ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں اپنی ذلت نہیں جانتے فخر سے اس کی عبادت کرتے ہمیشہ اس کی تصویر و تقدیز بیان کرتے ہیں ہمیشہ سجدے سجود کرتے رہتے ہیں تو بھی ان کا یہ حال سن کر سجدے میں گر جا تاکہ ان سے مشابہت حاصل ہو جائے آئے آئے یہ ہے تفریح اور یہاں پر جبی اور جبی جو ہے یہاں پر جو ہے آیت سجدہ بھی ہے سجدے کا حکم دیا گیا سجدے کا جو ہے وہ حکم جو ہے وہ دیا گیا پرانے مجید میں کل چودہ سجدے ہیں جن میں سے دو میں اختلاف ہے بارہ میں اختلاف ہے سورہ حج کا دوسرا سجدہ احناف کے یہاں نہیں مگر امام شافئی اور امام احمد رحمت اللہ تعالی علیہ امام ہے اور سورہ سعد کا سجدہ احناف کے یہاں ہے مگر شفافی کے ہاں آآ نہیں بہرحال ہیں کل چودہ سجدے چکا احناف کے نزدیک اور یہ پہلا سجدہ ہے یہ میں نے پہلے بھی عید کیا نا آج پڑھ کر ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ پرانے کریم کا جو ہے وہ سب سے پہلا سجدہ ہے الحمدللہ تو اللہ نے کہا اللہ نے اگر مجھے زندگی دی ہمت دی توفیق دی آبائیوں کا ساتھ رہا محبت رہی تو انشاءاللہ شاء ہم نے تفصیل بھی مکمل کرنی ہے انشاءاللہ اللہ تو یہ پہلا سجدہ آیا ہے پرانے کریم میں الحمدللہ الحمدللہ الحمد الحمدللہ انشاءاللہ ہم اس کو کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ رب العزت کی پاک باردار میں اپنی جدید کو جھکائیں گے ہم بندے ہیں اس کے ہم اپنے رس کو سجدہ کریں گے اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہم گناہ گاروں سے راضی ہو جائے آمین آمین آمین تو اخناب کی نزدیک سجدے کی آئےت پر سجدہ واجب ہے پڑھنے والے پر بھی سننے والے پر بھی نماز میں ہو یا نماز سے باہر فوراً کرے یا دیر سے مگر بلا وجہ دیر نہ کرنی چاہیے کھڑے رہے تو سجدہ کر لے اور پھر کھڑا ہو جائے سجدہ تلاوت میں وزو اور تبلا روحوں نیت ضروری ہے مگر معین کرنا ضروری نہیں کہ یہ خواہ آیت کا سجدہ ہے یہ نہیں کہیں کہ آیت نمبر دو سو چار چورہ گیارہ نواں سبارہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے پھر آپ یہ نیت کر لیں کہ میں سجدہ تلاوت کر رہا ہوں بہتر یہ ہے کہ سجدے کی آیت آہستہ پڑے تاکہ دوسروں پر سجدہ بازی نہ ہو جائے لیکن چونکہ مجھے تو یہاں تفصیل بیان کرنی ہے نا تو میں تو پڑھوں گا کیا ہوگا سجائی کریں گے اپنے اللہ کو اور انشاءاللہ کرنا ہے جب تک زندہ ہے تو یہاں پر پڑھنا ضروری ہے میرے لیے اور اس کو انشاءاللہ ہم پڑھتے رہیں گے اگر ایک آئے جگہ میں بار بار تلاوت کرے تو ایک ہی سجدہ ہوگا اگر میں اس کو بھی بار بار بھی پڑھتا ہوں تو تب بھی ایک ہی سجدہ کو کرنا کیونکہ مجلی سے ایک ہے لیکن اگر جگہ بدلتی رہے تو سجدے متعدد واجب ہوں گے ہر کراٹ پر ایک سجدہ اس کے ہر کرار پر ایک سجا ہے اگر جگہ بدل بل مطلب مجلس بدلی جائے تو تب ایسا معاملہ ہے تو بہرحر اس کے تفصیلی احکام تو بہار شریعت میں پڑھ سکتے ہیں آپ لوگ چند موٹی موٹی باتیں جو کہ کافی واقعی ہیں وہ میں نے عرض کر دی ہیں اللہ کا ذکر بہترین عبادت ہے اس کا حکم اس کے فائدے اور میں بہت جگہ بیان ہوئے علماء فرماتے ہیں اللہ کا ذکر شہادت کی حبیل اللہ اور جہاد سے بھی افضل ہے کیونکہ جہاد اور شہادت والا جنت بادہ ہے اور اللہ کے ذکر والا رب تبارک و تعالیٰ کی ہم نشینی بادہ ہے حدیث حدیث قد میں ہے کہ میں اپنے زاطرین کا ہم نشین ہوں تو رب کا شبوت جنت کے حصول سے افضل ہے لہذا غازی کو چاہیے کے ہاتھ میں और اور بندوق رہے اور زبان پر ذکر اللہ شہید کو چاہیے کہ اللہ کے ذکر میں جامع شہادت نوش کرے نامے نامی رہے ان کا ذر دے زبان ذکر ہوتا رہے ہاتھ چلتا رہے آخری وقت ہو ان کے قدموں میں سردید ہوتی رہے دم نکلتا رہے بعض لوگوں کے لیے ذکر جلی افضل ہے بس بعض کے نزدیک ذکر خفی افضل ہے جہاں میں بحث میں نہیں پڑتا اب بھی کروں گا دل میں ہو یا دل تیری گو شاعر ہو تو فلوت میں جب جمنا درد ادائے نماز تو نو شب بے نقاب ہست رپور ہست سارا عالم ہو مگر دیدائے دل دیکھے تمہیں آئے آئے سارا عالم ہو مگر دیدائے دل دیکھے تمہیں انجمن کرم ہو اور لذت تنہائی ہو مدت سے مجھ کو اپنی عبادت سے ناز تھا بس دم نکل گیا جو سنا بے نیاز ہے اللہ و تعالی کرم فرمائے آمین عام آمین, آمین, آمین, آمین وما دلّہ الحمدال الحمد الحمدللہ کل سے ہم انشاءاللہ قرآن جب سماعت فرمائیں گے تو سورہ انفال شریف سورہ انفال شریف جو ہے ان شاء اللہ مبارکہ تعالیٰ اس سے متعلق دست ہمارا شروع ہوگا الحمدللہ تو ہم نے آیت نمبر دو سو تک ترجمہ اور تفسیر سماعت کی تھی ماہ رمضان سے پہلے آیت نمبر دو سو ایک سے ہم نے اس کا آج آغاز کر دیا ہے اور سورہ اراف مکمل ہو گئی ہے اور سورہ انفاظ شریف انشاءاللہ شاء تعالیٰ کل سے ہم اس سے متعلق تک سنوں گے اور نویں سپارے سے متعلق بھی انشاءاللہ زیادہ آیات نہیں ہیں میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ شاء اللہ تین چار پانچ دنوں میں انشاءاللہ یہ نواں سپارہ بھی ہمارا مکمل ہو گا پھر ہم دوسرے سپارے پر انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ آ جائیں گے اللہ حرب الزت ہم سب کو قرآن کی محبت نصیب فرمائے آمین آمین اللہ عام of so, the